شاہ رمضان, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازک کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے فرم شاہی زمین کو مشہر تو جو آدمی بھی رمضان کے مہینے میں زندہ ہو اس کے پاس گزر نہ ہو تو اس پر روزے رکھنا فرد ہو جاتا ہے محترم بھائیوں محترمات سامعات اللہ تبارک و وطارہ نے اس مہینے کا تعارف رمضان سے کروایا ہے حقیقت میں قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تو رمضان کی شان بن گئی یہ قرآن اگر شوال میں نازل ہوتا تو شوال بابرکت ہو گیا ہوتا یہ رجب میں ذلقعدہ میں نازل ہوتا تو وہ بابرکت ہو گیا ہوتا اصل عظمت اصل شان اصل اہمیت وہ قرآن حکیم کی ہے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اللہ کی کلام کا حکم وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہے کسی بھی ذات کی بات اتنی اہم ہوتی ہے جتنی وہ ذات اہم ہوتی ہے میں کہہ دوں یہ سامنے روڈ پر مکان بنا دو تو لوگ بالکل نہیں بنائیں گے اور اگر وقت کا وزیر اعظم کہہ دے میں نے یہاں سے مجھے جی یہ مسئلہ ہے میں نے یہاں سے مکان بنوانا ہے تو بن جائے گا میں نے بھی یہی کہا تھا مکان بنا دو اس نے بھی یہی کہا مکان بنا دو بات ایک ہے ذات مختلف ہے اس کی بات کی اہمیت اتنی تھی جتنی اس کی ذات کی اہمیت تھی اور میری بات کی اتنی تھی جتنی میری ذات کی اہمیت تھی تو چونکہ ساری کائنات میں افضل ترین شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کی بات بھی سب سے افضل بات ہے اور چونکہ ہمارا ایک ہی خالق و مالک و رازق ہے وہ سب سے اہم ذات ہے تو اس کی بات بھی سب سے اہم بات ہے کئی صدیاں یہ مسئلہ بہت اجاگر رہا بلکہ امام احمد بنحبر رحمہ اللہ کو تین خلیفے کوڑے مار مار کر تبھی موت مر گئے جیل میں ڈالے رکھا وہ یہ منوانا چاہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے امام صاحب فرماتے تھے قرآن اللہ کی بات ہے اللہ کی کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کا حلف اٹھانا جائز ہے فرما اللہ تب با کم البداد من کا نال فن فل بلّہ اولسمت ابا دادا کی قسم اور دوسری تیسری قسمیں بالکل حرام ہیں ناجائز ہیں کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں اگر حلف اٹھانا ہے تو ایک اللہ کا اٹھاؤ ورنہ خاموش رہو اللہ کا حلف اٹھانا جائز ہے اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے اور قرآن حکیم کی قسم بھی جائز ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات کا جو حکم ہے وہی اس کی بات کا حکم ہے یہ قرآن اتنا عظیم ہے جبریل امین لے کر آئے نازادہ بہن روح الامین اعلی قلبک بکن من الم کے جبریل امین لے کر آئے تیرے سینے پر روٹ دیکھ لو کیا بنتا ہے جبریل امین لائے تیرے سینے پر جبریل لائے تو امین کہلائے اور سارے فرشتوں کے سربراہ کہلائے اور تیرے سینے پر لے کر آئے تو وہ سینہ بابرکت ہو گیا وہ سینہ جس ذات کا تھا وہ ذات بابرکت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کی پیدائش پر خوشی کی آپ کے چچاؤں نے آپ کے رشتہ داروں نے دوسرے کے ملے والوں کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تیسرے کے ملے والوں کو کوئی خوشی نہیں ہوئی بیٹا پیدا ہوا قبیلے والوں کو خوشی ہوئی بڑے ہوئے آپ کا تعارف کیا ہے آپ کا تعارف یہ ہے کہ ہاشمی قریشی خاندان کا ایک نیک آدمی ہے نام اس کا محمد بن عبداللہ ہے یہ آپ کا تعارف ہے چالیس سال کی عمر ہوئی آپ حرا کی چوٹی پر جا کر رب کی پوجا کرنے لگے ابھی تک آپ کا تعارف یہی ہے کہ قریشی خاندان کا ایک نوجوان نیک پاک ہے سچا ہے امانت دار ہے نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جب ریل امین پہلی وحی لے کر آئے اب آپ کا تعارف کیا ہو گیا اب آپ کا تعارف ہو گیا کہ یہ سید الانبیاء ہیں یہ خاتم النبیین ہیں یہ سید البلد آدم ہیں یہ خاتم الرسل ہیں یہ امام الانبیاء ہیں یہ رسول اللہ ہیں یہ نبی اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے القاب اور سارے تمغے آپ کو کس وجہ سے ملے جب پہلی آتنا ضرور تو اصل شرف اس کا ہوا اللہ کا اس کی بات کا اس کی بات کا شرف اس کی بات کی اہمیت اور عظمت اتنی زیادہ ہے نازا نبی المین اعلیٰقلب کا جو جبری لے کر آئے قرآن لانے کی وجہ سے ان کی بھی عظمت دوبارہ ہو گئی اور جس سینے پر نازل ہوا ان کا بھی تعارف اور ہی ہو گیا آج تک تو آپ قریشی خاندان کے نیک آدمی تھے اور اب آپ کی شخصیت پوری کائنات میں جنوں اور انسانوں میں ساری دنیا پہلے اور پچھلے سب میں اللہ کے بعد مخلوقات میں افضل ترین شخصیت آپ کی شکست ہو گئی کیا ہوا ایک آیت نازل ہو گئی ایک آیت کے نازل ہونے سے آپ کا یہ تعارف ہو گیا آپ کی شان دوبالہ ہو گئی آپ نے وہ قرآن آگے ڈیلیور کیا لوگوں کو سکھایا فرمایا الماہرب القرآن معصف اور اچلقرہ ملبر جو اللہ کی اس کلام میں مہارت حاصل کرتا ہے اس کا معنی سمجھتا ہے اس کو درست پڑھنے کا طریقہ سیکھتا ہے آگے لوگوں کو تلقین اور وادل شاد کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا اس کا مقام اللہ کے مقرر فرشتوں کے ساتھ ہوگا تو یہ قرآن اگر حافظ قرآن کے سینے میں گیا تو حافظ قرآن کی شان دوبالا ہو گئی اس کا کوئی ترجمہ بیان کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اور دنیا والوں کے نزدیک معروف ہو جاتا کہ درجات بلند ہو جاتے یہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے فرمایا حد للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے وبی ناطمن الہدا ہدایت کے بعد یہ دلائر ہیں ولفُرکان حق اور باطل دودھ اور پانی انا گالک کرنے والی چیز ہے اس کو پڑھ لینے والا اس کو سمجھ لینے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے خالی و ذہن ہو دل کی پلیٹ صاف ہو پہلے سے کسی تقلید کسی امام پیشوا کسی ایرے گہرے کی بات کے ساتھ دل کو پہلے سے ہی مصروف نہ کیا گیا ہو خالی و ذہن ہو کر قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن کا وعدہ ہے کہ قرآن حکیم حضلس لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہیں فرمایا حضلس کہیں فرمایا حضل العالمین کہیں فرمایا حدل المتقین روٹین میں پیش کرنے میں یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے کوئی ایسا نہیں جس کے لیے ہدایت نہ ہو یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے لیکن ہدایت کو قبول وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو ہدایت کو قبول وہ کرتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہو جو اس کی طرف آنا چاہتا ہو وہ اس کو قبول کرتا ہے ہر ایک قبول نہیں کرتے اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائیوں اس کی بعض ایسی ایسی آیات ہیں جو بالکل سادہ سی لگتی ہیں جن میں کوئی معنویت کوئی نقطے نظر نہیں آتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی سائنسدان اس آیت سے کوئی نقطہ لے کر بیٹھ جاتا ہے کوئی نہ کوئی دین کا عالم اس سے کوئی نقطہ لے کر بیٹھ جاتا ہے کوئی نہ کوئی دنیا میں ایسی ترقی آ جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آئ نے یہ بات بہت پہلے بتا دی ایٹم بم بنا ایٹم کا مانا ذرہ عربی میں اس کو ذرہ کہتے ہیں ایٹم بم کو کنبلا ذریا کہتے ہیں قرآن حکیم نے ذرے کو توڑ کر اس کے ٹکڑے اس کا تذکرہ کیا کہ ایک ذرہ والا و اکبر یا اس سے چھوٹا یا اس سے بڑا یہ سارے اللہ کے علم میں ہیں تو ایٹم سے چھوٹے مالیکور ہونے کا تصور قرآن حکیم نے دیا تھا اور یہ ایٹمیٹ کرا سے پہلے اس اساد کو اس معنی میں کبھی کسی نے نہیں سمجھا ہوگا تو قیامت تک نہیں نئی ترقی ہوتی رہے گی قرآن حکیم کے نئے نکات سامنے آتے رہیں گے میرے عزیز بھائیو ہو قرآن حکیم ہو یا سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھو اس پر عمل کرو اس کی آگے دعوت چلاؤ اس میں جو پابندیاں ہیں ان کا اہتمام کرو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی آپ پر بلا وجہ نہیں لگائی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر نمک منع کر دیتا ہے گوشت منع کر دیتا ہے ڈاکٹر چینی منع کر دیتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اس پر عمل ہوتا ہے کیوں بندہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو کہا ہے اس کو میرے چینی نہ کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا کوئی لالچ نہیں کہ اس لالچ کی وجہ سے اس نے مجھے منع کیا ہو میں گو چھوڑ دوں گا تو اس کو نہیں ملے گا اس کا کوئی مفاد نہیں یہ جو منع کرتا ہے میری خیر شاہی کی وجہ سے کرتا ہے تو میرے بھائیو ڈاکٹر تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مفاد حاصل کر سکتا ہے بتاؤ جو پابندیاں تمہارے رب نے لگائی ہیں اس میں رب کا کیا مفاد ہے فرمایا ربید الجلال علیہ کرام نے او میرے بندو میری شریعت پر عمل کرو میں نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں لگائی ہیں وما جعل من حرج ہم نے دین تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے یریید اللہ بکم السر اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے وہ لا یرید و بکم السر اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا جہاں نسیسری ہو ضروری ہو وہاں اللہ پابند کرتا ہے منع کرتا ہے ورنہ نائنٹی فائیو سے زیادہ پرسنٹ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی تو میرے عزیز بھائیوں اللہ سبارہ کا وطارہ جب بے جا پابندیاں نہیں لگاتا سابقہ قوموں نے اللہ نے پابندیاں نہیں لگائیں خود لگانی یہود و نے فرمایا و راہبانی الب تکا ردوان اللہ ترک دنیا دنیا کو چھوڑ دینا جنگلوں میں نکل جانا شادی نہ کرنا یہ رحبانیت عیسائیوں نے خود اپنے اوپر لازم کی تھی ہم نے لازم نہیں کی تھی جب انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی تو ہم نے ان پر لازم کر دی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت محسوس کرتے کوئی ایسی وجہ نہ بنے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی پابندی لگ جائے جو اللہ نے نہ لگائی ہو ہمارے عمل کی وجہ سے لگ جائے کچھ لوگ آئے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشوائے ہیں وہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم زیادہ کریں گے آپ ناراض ہوئے ایمرجنسی میٹنگ کال کی لوگوں کو بلا کر کہا ہو لوگو آنا اطکا کم للہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ متقی ہوں اس کے باوجود شادیاں بھی کرتا ہوں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں اور جو میری سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ ہم سے نہیں آپ نے مسجد نبوی میں اعتکاف کے علاوہ اعتکاف کے علاوہ ایک اعتکاف جیسی شکل بنا لی چٹائیاں لگا کر تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفحے بنانا شروع کر دی بخاری شریف میں ہے صفح بنانا شروع کر دی آپ نے نماز پڑھائی تہجد پڑھتے تھے آپ اس کو تراویح کیا دیتے ہیں رمضان میں تراوی کا لفظ کتاب و سنت میں نہیں ہے پھر کیا ہوا ایک دن پڑھائی دو دن پڑھائی تین دن پڑھائی چوتھے دن آپ گھر سے نہیں نکلے صحابہ کرام نے کھنگورنا شروع کیا بتانا چاہتے تھے کہ ہم آج بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے بعد میں صبح ہوئی تو فرمایا میں تمہارے کھنگورنے کو سنتا رہا ہوں میں اس لیے نہیں نکلا کہ اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آ تو کہیں تم پر اس کو واجب نہ کر دیں جو واجب نہیں وہ واجب ہو جائے گی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتا کہ شریعت میں کوئی ایسی چھوٹ ملی ہو اور اس کو ہمارے وجہ سے واجب کر دیا جائے ایک دفعہ آپ نے فرمایا لوگو اللہ نے تم پر حج فرد کیا ہے ان اللہ کا دفعہ علیہ حجن فحجو ایک ساتھی کہتا ہے ال کلعامن یا رسول اللہ اے لگ رسول ہر سال کرنا پڑے گا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کے ساتھ آپ نے اپنی زبان کو دبا لیا غصہ کافور ہوا تو فرمایا درونی ما رکھ جہاں میں خاموش ہوں وہاں تم بھی خاموش رہا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بولنے کی وجہ سے امت اسلام میں پر ایک اور پابندی لگتے اگر میں ہاں کہہ دیا ہوتا تو سب پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم کر نہ سکتے درونی ما ترکتوکم جہاں میں پابندیاں نہ لگاؤں وہاں خامخواہ پابندیوں کو نہ سوچا کرو تو میرے عزیز بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ہاں پر کوئی بے جا پابندی نہ لگے تو پھر جو لگی ہیں وہ نہایت ضروری تھی اور وہ پابندیاں ہم بھی ایک دوسرے پر لگاتے رہتے ہیں بیٹا کہتا ابا مجھے برف کا گولا کھانا ہے باپ کہتا بیٹے تیرا گلا خراب کرے گا اس کی جگہ بسکٹ لے لو بیٹا کہتا ابا مجھے سائیکل لے دے باپ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے سائیکل سے گرے گا چوٹ لگے گی وہ نہیں لے کر دیتا بیٹا کہہ سکتا ہے کہ ابا اب ویسے تو بڑی محبت کرتا ہے لیکن میری بات نہیں مانتا اتنے مزے سے بات میں گھر سے نہ نکلا کرو یہ نہ کیا کرو وہ نہ کیا کرو بہت پابندیاں لگاتا ہے حالانکہ میرا دل چاہتا ہے اپنی منمانی کروں اور یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن جب وہ بچہ باپ بنتا ہے تو وہ بھی وہی پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے دونوں مخلوق ہیں دونوں کی عقل کمزور ہے یہاں یہ خالق ہے یہ مخلوق ہے اس کا علم کامل ہے تیری سوچ میں کمی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا اعتماد کرو ڈاکٹر سے زیادہ اعتماد کرو اور جو جو وہ کتاب و سنت پہ پابندیاں لگاتا ہے اس کو سر تسلیم خم کر کے آنکھیں بند کر کے مانتے چلے جاؤ مسلمان بھی بڑے عجیب ہیں کوئی تو انسانوں کی باتیں آنکھیں بند کر کے مانتا ہے وہ کہتا ہے ہاں نوٹ جلا دے جلا دیتا ہے وہ کہتا ہے ہاں گوشت نہیں کھانا نہیں کھاتا وہ بولے قبروں میں رہنا ہے رہتا ہے ننگے رہنا ہے ننگے رہتا ہے یہ جو شکلیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ آخر کسی نہ کسی کی مان رہے ہوتے ہیں نا انسان کی مان کر اتنی دور نکل جاتے ہیں اور کوش ہیں وہ رب رحمان کی بھی نہیں مانتے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا جوا اور شراب کیا حکم ہے اللّہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ سارون اکان الخمر المی سر آپ سے پوچھتے ہیں جوا اور شراب کا کیا حکم ہے فرمایا اللہ کہہ سکتا جو اور شراب حرام ہے بات ختم جوا اور شراب حرام ہے بات ختم لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بات ختم نہیں کی اے نبی ان سے کہہ دوس ان دونوں میں بہت بڑا گنا ہے اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں جوئے میں بھی بڑا فائدہ ہے جو جیت جاتا ہے اس سے پوچھو کرکٹ پر اربوں کا جوا فٹ بال پر اربوں کا جوا اور یہ جو میسج آتے ہیں آپ کو آپ پانچ لاکھ کے مستحق بن چکے ہیں بس آپ ایک میسج کر دو آپ کو قرآن میں شامل کر لیا جائے گا جیت جاؤ تو فرمایا ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور فوائد بہت زیادہ ہیں وہ اس مہما اکبر میں نفا اور جب ہم نے تولا دونوں کو تو گناہ زیادہ نظر آیا ان کے فائدوں سے اس لیے ہم اس کو حرام کر رہے ہیں بتا دیا مخلوق کو کہ جب ہم کوئی چیز حرام کرتے ہیں تو بہت ناب تول کر حرام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ حاملہ کے پاس خاون جا سکتا ہے یا نہیں آپ نے فرمایا میں نے فارسیوں کو دیکھا ہے وہ ایسا کرتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس لیے میں اس کی کوئی پابندی نہیں لگا رہا یہ سب دلائل ثابت کرتے ہیں کہ جو چیز نقصان دے ہوتی ہے وہ اللہ حرام کرتا ہے فائدے والی چیز اللہ تعالی حرام نہیں کرتا ہے اور سنو فرمایا اس میں جو نفع ہے اس کا گناہ اس کے فوائد سے زیادہ ہے روٹین میں گناہ کے مقابلے میں ثواب آتا ہے اور فوائد کے مقابلے میں نقصان آتا ہے ہونا یہ چاہیے تھا اس کے نقصان اس کے فوائد سے زیادہ ہیں یا یوں ہونا چاہیے تھا کہ اس کا گناہ اس کے ثواب سے زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے فرمایا اس کا گناہ اس کے فوائد سے زیادہ ہے اشارہ کر دیا آپ کو کہ گناہ کا معنی نقصان ہی ہوتا ہے گناہ کا مطلب نقصان ہوتا ہے جہاں جہاں میں عرض کر دوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ یہ چیزیں مت کیا کرو گناہ ہیں میرے رب نے منع کی ہیں تو یاد رکھو وہ واقعہ نقصان والی بھی ہوں گی گناہ کمانا نقصان اور ثواب کمانا دنیا اور آخرت کا فائدہ اللہ تبارک کا تعالی کی میں یاد سے رک جانا اللہ کے اجازت جس میں دی اس کو کرنا اس کا فائدہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے آخرت میں بھی نظر آتا ہے اس لیے اللہ کی کتاب سے دوستی لگاؤ یہ مہینہ اس کے روزے اس کے راتوں کا قیام اس کی ساری عدمت کا اصل سباب یہ قرآن حکیم ہے قرآن حکیم سارا سال پڑا کرو قیامت کا دن ہوگا سورج ایک پر ہوگا اور زندگی وہ پچاس ہزار سال کی ہوگی یہاں پچاس سال کی زندگی ہے اور کوئی شخص بغیر چھت کے نہیں رہتا حتیٰ کہ کوئی بیچارے کا گھر نہیں تو وہ بھی کسی پل کے نیچے سہارا لے لیتا ہے کوئی خیمہ لگا لیتا ہے چھت کے بغیر کوئی نہیں رہتا پچاس سال چھت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو پچاس ہزار سال چھت کے بغیر کیسے گزارا کرو گے اور اگر قیامت والے دن کی چھت چاہیے تو فرمایا جو بکرا اور اعلی عمران پڑا کرتا تھا یہ صورتیں اس پر بادل بن کر سایہ کریں گی اور جہاں جہاں جائے گا وہ سایہ اس کے ساتھ ساتھ موو کرے گا یہ اس کی عظمت ہے یہ قرآن اس جہان میں بھی تیری عظمت کا سبب ہے یہ قیامت والے دن یا تیری شکایت کرے گا یا تیری سفارش کرے گا غیر جانبدار نہیں ہوگا فیصلہ بھی کر لو کہ قرآن کو میں نے اپنا سفارشی بنایا ہے یا شکایت والا بنایا ہے اور اگر قرآن حکیم تیری شکایت کرے گا القرآن حجت اللہ علیک اگر تیرے خلاف شکایت کرے گا تو پھر صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے خلاف شکایت کریں اور اگر قرآن بھی تیرے خلاف ہوا صاحب قرآن بھی تیرے خلاف ہوا تو پھر تجھے کون نجات دے سکتا ہے فرمایا وکال رسول و یا ربی ان نقومی تخ دحاد القرآن رسول کہیں گے کہ کیا اے اللہ یہ جو بندہ جس کی حساب کی باری آئی ہے یہ جو قوم ہے انہوں نے تیرے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا آج میں ان کا سفارشی بن کر نہیں آیا ہوں آج میں ان کی شکایت کر رہا ہوں قرآن کو اپنا سفارشی بنانے کے لیے لازمی طور پر اس کو پڑھا جائے اور صرف رمضان میں نہیں سارا سال پڑھا جائے پچھلے سال میں نے عہد لیا تھا کچھ لوگوں نے عہد کیا تھا ان کو فائدہ بھی ہوا تھا آج اور ابھی اور اس جگہ پر اپنے رب سے وعدہ کرو کہ میں نے سارا سال ایک دن میں ایک پارا پڑھنا ہے آدھا پارا پڑھنا ہے چوتھا حصہ پڑھنا ہے میں کہتا ہوں دو صفحے پڑھنے ہیں کچھ وعدہ کر لو اگر آپ اتنا بھی نہیں کرو گے تو پھر یہ خالی دعویٰ ہے کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں اور قرآن کو اپنا حامی بنانا چاہتا ہوں دعوے کے پیچھے دلیل نہیں ابھی اور یہاں عزم کرو اپنے رب سے وعدہ کرو آندھی آئے طوفان آئے بیماری آئے شفا آئے کچھ بھی حالات ہوں میں نے روزانہ اتنا قرآن ضرور پڑھنا ہے اور اگر آج کا رہ گیا تو کل پورا کر لوں گا یہ عزم کر لو اور کم از کم تین آئے ترجمے کے ساتھ ایک دو حدیثیں صحیح بخاری مسلم کی ترجمے کے ساتھ اور پھر اس کو اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے اگر یہ کام یہ اس کے حقوق ہے قرآن حکیم کے اگر ہم نے کیے تو پھر ان اللہ دنیا میں بھی تیری عظمت دوبالہ ہوگی اور قبر میں بھی یہ قرآن نور بن کر تیرے لیے آئے گا اور حشر میں تیرے لیے سایہ بھی بنے گا تیرے لیے سفارشی بھی بنے گا اور چونکہ رب رحمٰن جج ہے اور قرآن اس کی صفت ہے وہ تیرا سفارشی ہوا اور صاحب قرآن تیرا سفارشی ہوا تو پھر تجھے کوئی چیز جہنم میں ڈالنے والی نہیں ہوگی پھر کامیابی ہی کامیابی ہے تو کامیابی کا راز قرآن حکیم ہے اس کو صحیح پڑھنا سیکھو اس کا مطلب سمجھو اس پہ عمل کرو اور آگے پہنچاؤ اللہ اعتبارہ کا بطالہ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ما علینہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ